ستون ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اس ستون میں ہلکی سی بھی دراڑ آ جائے تو ہماری ہر قسم کی عبادت چاہے وہ فرائض ہیں یا واجبات ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی جب آغاز کیا تو توحید سے کیا اور جب اس کو مکمل کیا تو آخر میں بھی توحید پر ہی مکمل کیا سب سے پہلے سورہ الفاتحہ رب العالمین یہ توحید ہے اسی طرح جب ہم آخر میں آ جائیں تو آخری جو تین سورہ ہیں سورہ ال سورہ الفلق سورہ الناس یہ تینوں جو ہے یہ بھی خالص توحید کا پیغام دیتے ہیں اب قرآن مجید کی یہ چار سورہ جن کا تذکرہ ہم نے کیا اگر ان کو ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ توحید کی مختلف اقسام نظر آتی ربوبیت ملوکیت الوحیت تو سورہ الاخلاص ہمارے پاس قرآن مجید کی سورہ نمبر 112 ہے اس میں تقریباً دو ہم اس کو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کل آیات صرف چار ہے سب سے پہلے تو یہ جو دو حصے ہم بنا رہے ہیں وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے اس میں اثبات ہے اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں نفی ہے اور اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نہ صرف حمد ہے نہ صرف توحید ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی صفات جو اللہ تبارک و تعالی سے پہلے زمانے میں جوڑی جاتی تھی ان کا انکار ہے لیکن اس کا جب ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ظاہری معنوں میں اس کو لے کر چلتے ہیں جس کی وجہ سے بات کا اصل پہلو جو ہے وہ سامنے نہیں آتا فضائل میں اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث و مبارکہ موجود ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے لیکن اس کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے ہمارا مکالمہ ایسے لوگوں سے ہوا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل پڑھنے کی ضرورت نہیں استحفر اللہ صرف تین دفعہ سورہ الاخلاص پڑھ لیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک قرآن مجید مکمل ہونے کا ثواب حاصل ہو جائے گا تو کیا ضرورت ہے قرآن مجید کو مکمل پڑھنے کی اللہ تعالیٰ معاق فرمائے ہم جو بات نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے قرآن مجید کے جو حقوق ہیں وہ چار پانچ حقوق جس پہ ہم پہلے کئی بار گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ جو حقوق ہیں ان سب کا ادا کرنا ضروری ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے اس کے فہم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے اور پھر اس کی تعلیم ضروری ہے اس کے بغیر تزکیہ کے راستے پہ نہیں چلا جا سکتا ہم بڑا واضح طور پہ پہلے کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ ایک مسلمان سے اللہ تبارک و تعالی کیا مانگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توقع ہے ایک مسلمان کے ساتھ توقع بنیادی طور پہ جو ہے جو اصل مقصد ہے وہ ہے تزکیہ اور باقی سارے جو معاملات ہیں وہ سارے معاملات اس تزکیہ کے راستے پہ ہمیں چلنے میں مدد بھی دیتے ہیں اور ہمیں قوت بھی دیتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کی تابوتی اور شیطانی قوتوں کے کسی بھی طرح سے اثر میں نہ آ جائیں اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ یہ سورا ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے تو قرآن مجید نہ پڑھا جائے اس اللہ یہ شدید گمراہی کی بات ہے صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ سورہ الاخلاص کو ضرور پڑھنا چاہیے صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر جو ہے اس کی دوسری رکت میں سورہ الاخلاص پڑھا کرتے تھے تو اگر ہم بھی یہ عادت اپنا لیں تو ایک سنت اور ایسی ہوگی کہ جس پہ ہم عمل کرتے ہوں گے کی ایک حدیث ہے جس کو حسن صحیح کہا گیا ہے کہ سورہ الاخلاص ایک ایسی سورا ہے جس کی محبت انسان کو جنت لے جاتی ہے اور کیوں نہ ہو چونکہ خالص توحید کی بات ہو رہی ہے جب سورہ الاخلاص کے ساتھ محبت ہم پالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے توحید سے متعلق جتنے عقائد ہیں اس میں اتنی پختگی آئے گی کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا ابو داود کی ایک صحیح حدیث کے مطابق وطر کی جو آخری رکعت ہے اس میں بھی سورہ الاخلاص پڑھنا یہ مصنون ہے عمرہ پہ ہم جاتے ہیں یا حج پہ ہم جاتے ہیں یا جو وہاں کے لوگ کبھی ویسے طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد بھی جو پڑھی جانے والی سنتیں ہیں اس کی دوسری رکت پہ سورہ الاخلاص اخلاص کو پڑھنا یہ بھی مصنون ہے ایک حدیث جو ہمارے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور ہر مکتبہ فکر استعمال کرتا ہے اس میں کسی ایک مکتبہ فکر پہ انگلی اٹھانا مناسب نہیں ہوگا دس مرتبہ سورال اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک عدد گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے اس کو فضائل میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ اس پہ زوف کا الزام ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ میں بیان کر دیتے ہیں کہ اس پہ زوف کا الزام ہے اس کو صحیح کر کے پیش کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگا ان فضائل کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جن کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ہم غلطی کر جاتے ہیں ہم نے کہا کل آحب اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ ایک ہے ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعلیٰ کی جہاں ذات آ جائے گی جہاں پہ اللہ کی ہستی آ جائے گی وہاں پہ کسی بھی قسم کا دنیاوی موازنہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سری ہن گمراہی ہے اللہ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے ایک کا لفظ اگر ہم استعمال کریں تو اس ایک کے لفظ کو یکتا کے معنوں میں استعمال کرنا ہے ہمیں ہمیں اس کو عدد کے معنوں میں استعمال نہیں کرنا ہے اللہ احد ہے اللہ ایک ہے یعنی اللہ یکتا ہے کوئی بھی ذات کوئی بھی ہستی کوئی بھی چیز اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی جو صفات اللہ تبارک و تعالی میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ صفات اگر اللہ تبارک و تعالی نے خود کسی کو ودیت کی ہوں خود کسی کو دی ہوں جیسے قرآن مجید میں اللہ نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ رعوف بھی ہیں آپ رحیم بھی ہیں حالانکہ ارروف الرحیم یہ اللہ کی صفات ہے اور اللہ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے اسی طرح اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے ہاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روف بنایا آپ کو رحیم بنایا تو یہ روف اور رحیم ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے روف اور رحیم ہونے کے برابر نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اس کائنات کی افضل ترین ہستی ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسی صفات یا ایسے معاملات جو بظاہر لفظی طور پہ یا معنوی طور پہ اللہ کی ذات یا صفات کے ساتھ ملتے ہمیں نظر آئیں اس سے ہم استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملانا شروع کر دیں یہ شرن جائز نہیں ہے اور یہ کسی بھی مکتبۂ فکر میں جائز نہیں ہے اس غلط فہمی میں کوئی یہ نہ رہے کہ یہ شاید فلاں کہتے ہیں یا فلاں کہتے ہیں ہمارے جو آئمہ اکرام ہیں علیہم الرحمہ جنہوں نے عقائد پر کام کیا انہوں نے اس پہ بہت کھل کر بیان کیا ہے کہ اللہ اللہ ہے نبی نبی اللہ نے نبی کو پیدا کیا ہے اللہ خالق ہے نبی مخلوق ہے ہاں مخلوق میں افضل ترین اعلیٰ ترین پاک ترین اگر کوئی ہستی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے سو عہد کا مطلب ایک اگر ہم کہتے ہیں تو وہ ایک یکتا کے مانوں میں ہے وہ ایک عدد کے مانوں میں نہیں اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ حسمت تو اللہ اصل میں ہر چیز سے بے نیاز ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے لیکن ہر ایک کو اس کی حاجت ہے ہر ایک اس کا محتاج ہے یہاں بھی ہم کئی بار اپنے اولیاء کرام علیہم الرحمہ کو یا صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو یا انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو کبھی کبھی ہم بیان کرتے کرتے جوش خطابت میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جس میں ہمیں بعد میں پھر کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا الفاظ کا مناسب چناؤ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اللہ ہے لیکن جب نعت پہ آئیں گے مناسب الفاظ کا چناؤ اگر نہ ہوا بھلے ہم وہ کہنا چاہتے نہیں تھے بھلے ہمارا وہ مطلب نہیں تھا لیکن وہ الفاظ اگر کسی کو غلط فہمی میں مبتلا کر جائے اور اس کی اصلاح نہ ہو پائے تو روز قیامت ہم پہ الزام آئے گا نات کہنا بہت مشکل ہے اس لیے بہت سوچ سمجھ کے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ خود سمجھ اللہ سب سے بے نیاز ہے لیکن ہر کسی کو ہر ایک جو ہے وہ اس کا محتاج ہے یہ جو دو باتیں ہو گئی یہ تو اللہ کی توحید میں ہو گئی جو اگلی دو باتیں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ نفی سے ہے لم یلت ولم لم اس کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے وہ جو یکتا والا معنی تھا اسی کو دوبارہ سے آخر میں آخری جملے میں اس طریقے سے بیان کیا گیا یہ جو ہمارے پاس اب توحید آ گئی جو سورہ الاخلاص اخلاص میں بیان ہوئی ہے اس کو ہم خالص توحید ذات کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اگلی صورت میں جب صورت الفلق پہ ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم چار مضامین میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو چار مضامین ہیں ان پر بھی جو پہلا مضمون ہے اس پہ جب بات ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کی توحید یہ دو سورتیں ہیں سورت الفلق اور صورت الناس یہ دو سورتیں ہیں جو اس کائنات میں موجود ہر قسم کے شرط چاہے براہ راست شیطان ہو یا شیطان کے چیلے ہوں یا کسی قسم کا سہر ہو جادو ٹونا ہو, ہو بد نظری ہو حسد ہو دشمنی ہو جو مرضی ہو اس کا علاج ہے اس لیے ایسے مکمل علاج کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے ہمارے رب نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کا ان دو صورتوں کا کیا فائدہ ہے؟ مرد الموت میں یہ جو دو صورتیں ہیں ان کا دم مسنون ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حیاتِ ظاہری کے آخری لمحات میں تھے تو اس وقت ان دو صورتوں کا اپنے آپ پر آپ نے دم کیا بخاری شریف کی حدیث ہے سونے سے پہلے سورہ الاخلاص سورہ الفلق سورہ الناس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے پھونکتے تھے اپنے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے یہ سنت بھی ہے اور تمام رات کے لیے حفاظت کا دم بھی ہے یہ بھی صحیح بخاری کی صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی طرح کسی بھی قسم کی آسمانی آفات جو ہوتی ہیں ہمارے پاس اس میں بھی یہ جو ہمارے پاس دو صورتیں ہیں آخری یا ابوداود میں صحیح حدیث موجود ہے اس کے مطابق ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں لے جاتی ہے تو اگر آسمانی آفتیں ہیں بے تحاشا ایسی بارش ہو رہی ہے ایسا طوفان چل رہا ہے جو باوجود بار بار کی دعاؤں اور التجاؤں کے ٹل نہیں رہا تو کثرت کے ساتھ ان دو صورتوں کو پڑھا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ آفات اللہ کے غضب کی وجہ سے ہے تو اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ وہ غضب جو ہے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کبھی فرما دے نسائی شریف کی حدیث کے مطابق ہر فرض کے نماز کے بعد دو صورتیں یہ ولی جو ہیں ان کو پڑھنے کا باقاعدہ حکم کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ سے آپ کے لیے ہم ایک مصنون نماز کے بعد کے اسکار کا چارٹ بنوا رہے ہیں بنوا کے یہاں پہ ہم لگوا دیں گے تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ ان کو یاد کرنا شروع کریں بلکہ ہر نماز کے بعد ان کم از کم آیات کو اور ان دعاؤں کو اور ان صورتوں کو لازمی یا پڑھا کریں ہر نماز کے بعد اس سے آپ ہمیشہ کے لیے رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے پہلے تو ہم نے کہا جی جو سورہ الاخلاص ہے اس میں جو توحید تھی وہ خالص ذات تھی اصل جو مرکز تھا اصل جو نقطہ تھا وہ ذات تھی وہ ہستی تھی یہاں پہ سورہ الفلق کے اندر جو توحید ہے اس کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے آپ ایک چیز دیکھیے گو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ یہ دو صورتیں بنیادی طور پہ مختلف قسم کے مسائب اور شر سے بچنے کے لیے ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ شر سے بچنے کی دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا سبق دیا سبق یہ دیا کہ پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور پھر اللہ سے شر کی حفاظت مانگو تو پہلی ہی آیت جب آئی تو اس میں کیا کہا رب فلک پناہ مانگتا ہوں یہ جو فلک ہے یہ فلک کیا ہے فلک بنیادی طور پہ صبح کی جو روشنی ہے اس کو بظاہر ترجمہ کر دیا جاتا ہے صبح کا رب ٹھیک ہے لفظی طور پہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے مگر بنیادی طور پہ اس کا جو مفہوم بنے گا وہ یہ بنے گا کہ جو صبح کو نمودار کرتا ہے اور انسان کو جو رات کی تاریکی کے خوف اور شر اور شیاتیینی اثرات ہیں ان سے نجات دلاتا ہے رب ہونے کا اقرار پہلے ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم شر کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان تمام جو بھی شر ہیں ان سے بچاؤ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں من شر ما خلق ہر مخلوق کا اشار ہر فتنے کا شر ہر شر جو پیدا ہوا ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں چاہے نظر آنے والی چیزوں کا شر ہو چاہے نظر نہ آنے والی چیزوں کا شر ہو چاہے موزی جانور ہو ابھی ہم پہاڑوں میں ہیں پہاڑوں میں جنگلات ہیں بہت زیادہ بھری ہوئی آبادی نہیں ہے یہاں پہ سانپ بچھو اور بے تحاشا قسم کے جنگلی جانور تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو چیتے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں ظاہر بطور انسان بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ جو بھی احتیاطی دنیاوی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں لیکن اگر ہم یہ دو صورتیں ان کا سہارا لیں تو بڑا قوی امکان ہے کہ اگر ان احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر وہ فتنے یا کسی قسم کا کوئی خطرہ ہمارے قریب آ رہا ہوگا تو وہ سارے کے سارے خطرے جو ہیں وہ چلے جائیں گے نظر نہیں آنے میں خالی جنات ماورائی مخلوقی کی بات نہیں ہے ہم تو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو جراثیم وغیرہ ہیں جو بظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتے وہ بھی اسی شر سے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم علاج معالجہ چھوڑ دیں کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی علاج نہ صرف کروایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مختلف علاج تجویز کیے علاج کی تلقین بھی کی اسی طرح رات کی تاریکی کا شر اسی طرح گروہوں میں جو پھونکنے والیاں ہیں یا والے ہیں ان کا شر یہاں پہ ایک ذہن میں رکھے ہمارے بزرگان کے لیے عام طور پہ گرہوں والے علاج پسند نہیں کرتے چاہے اس میں قرآن مجید کی آیات ہی کیوں نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے مماثلت ہو جاتی ہے جو حسد ہیں جب وہ حسد کرتے ہیں ان کا شر ذہن میں رکھے حسد کا حسد کئی بار بالکل سہر کی طرح ہم پر تاری ہوتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہمارے ہر دوسرا بندہ کہتے جی پتنی کسی نے کچھ کرا دیا جی کسی نے کچھ کرا دیا کوئی ضروری نہیں ہے کسی نے کچھ کرایا ہو کبھی کبھی حاصل کا حسد اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر سحر کی صورت میں تاری ہو جاتا ہے وہ خود سوچ کر آپ پر کچھ نہیں کرواتا تو اگر ہم ہر نماز کے بعد یہ دو سورتیں بلکہ تینوں کریں سورہ الاخلاص سورہ الفلک سورہاس اب دعا جب ہو جاتی ہے دعا کے بعد سنت پڑھنے سے پہلے آپ کریں یا تمام نماز مکمل ہو جانے کے بات کریں تو دن میں پانچ دفعہ آپ اس کائنات میں موجود ہر شرط سے اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے پھر بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے خاص اذن دیا ہے کہ یہ ہو اور اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری کوئی کوتا ہی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا امتحان مقصود ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اکثر یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی سنا کہ جناب یہ اثرات ہیں کسی نے جادو کیا ہے جادو کے توڑ کے لیے جادو کرنے والے کے پاس جانا پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا ہے قرآن کا انکار کیا ہے کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جادو کے توڑ کے لیے جادو والے کے پاس جانا پڑے گا اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جادو کے توڑ کے لیے اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا کسی نیک پرہیزگار کے پاس جانا پڑے گا یہ ہمارے بہت شدید گمراہی پائی جاتی ہے اور ذہن میں رکھیں کہ یہ بات سمجھتے ہوئے کہ روحانی علاج قرآن مجید سے ہوتا ہے روحانی علاج درود شریف سے ہوتا ہے اگر یہ بات سمجھتے ہوئے اور اسماع الحسنہ سے ہوتا ہے اگر کوئی کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ جادو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ایمان سے ہاتھ تھوپ ڈالے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فوری طور پہ تجدید ایمان کریں اور جو تیسری سورہ ہے اس کے اندر جو توحید ہے اس میں آپ توحید الوحیت بھی لے آتے ہیں اور توحید ملوکیت بھی لے آتے ہیں کل اعود برباس پھر ہم نے کہا ملک ناس تو ملک یہ بھی توحید ہے اس کو ہم توحید ملوکیت کہہ رہے ہیں ملک کون ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو لفظ شرک ہے کسی وقت شرک پہ باقاعدہ گفتگو کریں گے اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم کسی کو اللہ کے برابر لے کر آئیں استخر اللہ اور پھر جب کہا الہ الناس تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ توحید الوہیت کا اشارہ مل گیا تو یہ جو تین سورتیں ہم نے بات کی سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس تو اب اس میں چار طرح کی توحید کا بیان مل گیا ہمیں خالص ذات ہے ملوکیت ہے اور الوہیت یہ جو ارد گرد گفتگو ہوتی ہے کئی بار ہمارے کچھ نادان دوست اور خاص طور پہ ہمارا جو ذرا زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے روشن خیالی کے چنگل میں پھنسا ہوا وہ کئی بار ایسی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن فلاں مثلا ہندو ہے ادھر رحیم ہے ادھر رام استغفر اللہ رام انسان تھا رحیم انسان نہیں ہے یہ دو ایک نہیں ہو سکتے رام مخلوق ہے رحیم خالق ہے یہ دو ایک نہیں ہو سکتے یہ جو انٹرفیتھ ڈائلگ کی باتیں ہوتی ہیں یہ بہت اچھا ہے اس سے ہمیں انکار نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا گرا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید الوحیت سے اس کو باہر نکال دیں اس کی ذات کو یہ توحید ربوبیت سے اس کو باہر نکال دیں یا اس کی ذات کی جو جی توحید ہے اس سے باہر نکال دیں اگر ایسا ہم کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی تین توحید کا اقرار کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں حفاظت چاہیے اور وہ حفاظت جو ہمیں چاہیے اس میں وسوسہ ڈالنے والے جو ہیں ان کے شر سے اس وسوسے کے والے کے ڈر سے جو بار بار واپس آتا ہے یہ وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہیں لیکن شیاتین تو وہ ہیں جو بار بار آتے ہیں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک دفعہ وسوسے کو ہٹاتے ہیں وہ پھر ایک نئے جال کے ساتھ آتے ہیں پھر آپ ہٹاتے ہیں وہ ایک نئے جال کے ساتھ آتے ہیں بار بار آتے ہیں اسی طرح وہ جو لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے اور اسی طریقے سے وہ تمام جو جنات میں سے ہیں بنا جنتی بنناس جو جن میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں تو یہ تین صورتیں ذہن میں رکھیں توحید توحید کا اقرار اور اس کے بعد اس کائنات میں موجود ہر قسم کے فتنے ہر قسم کے مسئلے سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کی طلب یہ اصل ہمارا توحید کا عقیدہ ہے اور جیسا ہم نے شروع میں بات کرتے ہوئے غرض کیا تھا کہ جب توحید کا ہمارا جو ستون ہے اس میں کسی قسم کی لرزش آئے گی یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم کسی ایسے مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ ہماری تمام عبادت یہاں تک کہ فرائض و واجبات جو ہیں وہ بھی قبول نہ ہوں تو توحید سب سے پہلی چیز ہے توحید کو پکڑے قرآن کو پکڑے اور اس کے بعد پھر حسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاج اور آپ کی تبا یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے اس دنیا میں بھی یہی ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی یہی ہے اللہ تعالی ہمیں فہم دے ہدایت دے وصل اللہ علیہ وآلہ خیر خلقہی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصہابہ اجمائین برحمت کے یار حمر رہے